أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أنزه ونفقه ونفقه ولو ترى إذن ظالمون في غمرات الموت والملائكة باكتو أيهين أخرجوا أنفسكم اليوم تلزون على ذلك وقال جل وعلا في مقام آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت سب سے پہلے تو بات کو اچھی کہ سے سمجھ لوں قبر بارحاق ہے قبر و بردت کے اندر سزا کا منا درود ہے اللہ کے جو نیک خالد بندے ہوتے ہیں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ان کی روحیں ان کے بجنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں انہیں راہ تو آرام پہ اور جو اللہ تعالی کے نافرمان گناہدار بندے ہوتے ہیں قیامت سے پہلے ان کی روحیں مرنے کے بعد ان کے بجنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور ان کو سزا اور احاد ابرو برگف آزاد پر قیامت سے پہلے بلکہ مرنے کے فوراً بعد آزاد یا سواب ہونے پر جزا ہونے پر بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جو دلالت کرتے ہیں مطلن اللہ سبحانہ ہوا تعلی فرما رہے ہیں ولام ہمارا تل مو ملا تو آپ دیکھ لیں جب ظالم لوگ موت کے سکارات میں ہوتے ہیں <وَأَيْدِيهِم> اور شریف سے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں اپنی کہتے ہیں کہ اب تم اپنی جانیں نکالو النا ادابل ہوں آج ہی تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا یعنی جس دن بندے کی روح نکالی جا رہی ہے اللہ سبحانہ بہانا ہوا فرماتے ہیں کہ اسی دن ہی عذاب اس کو دیا جائے گا یہاں پر ایک اس اور احترام کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کے بندہ بھی فوت ہوا ہے سامنے پڑا ہوا ہے میت اس کی اس کو کل اگلے دن دفنایا جائے گا لیکن پرانے مجید فرقان حمید کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جس دن روح نکلی بندہ فوت ہوا اس کے فوراً بعد اس کو اسی دن عذاب شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اسی دن ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے چاہے اس دن وہ میت دقن کی جائے چاہے نہ دی جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد خبر تو ہے لیکن اس دنیا والی خبر میں نہیں یہ خبر کہیں آسمانوں میں ہے برد کئی آسمانوں میں ہے جہاں پر عذاب ہوتا ہے اور لوگوں کو راحت بھی پہنچائی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ایک راز بنافے پیش کرنے کے بعد چند ایک دلائل ایسے بھی پیش کیے جاتے ہیں جن میں مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے مثلاً شہداء ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نزید میں کہا ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں احیاء یہ آدہ ہے امداد ابیزاخون اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے اور پھر فرما رہے ہیں سارے ابھی نہ آتا حب اللہ حبن قبول ہی اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے یہ لوگ اس پر خوش بھی ہیں سب شیونا بلا جین اللہ کوئی بھی ہندی ان کو خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہداء کی روح ہیں شوہدا عہد کی روحیں سب رنگ کے پرندوں میں ہیں وہ جنت کے جو مرضی کھا لے چاہیں کھائیں خوش آتی نہیں کرتی. لہٰذا ثابت ہوا کہ اس قبر کے اندر عذاب نہیں بلکہ عذاب اور سزا کے لیے آسمانوں سے اوپر کوئی برتھ ہے کوئی قبر ہے جہاں پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور روح اس جسم کے اندر نہیں لوٹتی بلکہ روح کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں اور اعتراضات غلط ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے ان مرنے والوں کے درمیان اور دنیا کے درمیان آج اور کردہ پھر اللہ تعالی نے کہا ہے آ یا زندہ ہے لات ان لاتون ان کی زندگی کا تمہیں تعور نہیں ہے یہ عالم بالا کی غیر کی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا علم صرف اس قدر ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے ایک مومن بندے پر لازم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر غیر مشروط ایمان لائے کی سمجھ اور عقل میں کوئی بات آتی ہے پھر بھی ماننے اس کی عقل اور سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی پھر بھی ماننے یہ ایمان لانے کا تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں شیتان دماغ میں وقت وقت پیدا کرتا ہے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے فلاں کس نے پیدا کیا فلام ہے فلاں کس نے پیدا کیا فلاں کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ من خلق قل اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا جب اس کا سوال کا جواب بنتا یہ دیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان دماغ میں سوال کھڑا کرتا ہے کہ من خلق ص اللہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اب یہاں پر انسان کی عقل بڑے ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسا وسوسہ پاؤ تو سمجھ آؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کے بسوتے سے اس کے سر سے تمہیں محفوظ رکھے تمہارا کام ہے کہ ایمان لانا عقل مانتی ہے مانے نہیں مانتی نہ مانی یہ ایک ایمان کا بنیادی اصول اور قاہدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرامین اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو منو ان بلا سو چرا تسلیم जाए جائے ان کے آگے سرے تسلیم کو خم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جیسی خبر قرآن میں دی ہے نبی رسلاط السلام نے جیسی خبر حدیث میں دی ہے ہماری عقل اس کو اگر سمجھنے سے کوتا ہے تو ہوتی رہے ہمارا کام سمجھنا نہیں ایمان لانا کہا گیا ہے یہ بات مان لو ہم مان لی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا اللہ کرنے والا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل پہ بالا تر انسان کی عقل چھوٹی تھی ہے محدود تھی اور اللہ رب العال کا علم بڑا وسیع ہے اللہ تعالی کی کائنات بڑی وسیع ہے انسان کی عقل میں سما نہیں سکتی اس مختصر کی تنظیم کے بعد کہ یہ کہ قبر میں تو اس کو دفنایا نہیں گیا اور قبر قبر جو قبر ہوتا ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہیں جن کو قبر ملتی ہی نہیں بم سے ہو گیا تیسرے بسر گئے ٹیما بھی نہیں ملا گوشت کا کسی کو جانور کھا گئے کسی کو جلا کے راس کر دیا گیا سمندروں میں بہا دیا گیا اس کو تو قبر ملی نہیں لیکن بیکاروں نے سمجھا ہی نہیں کہ قبر کیسے کسے قبر کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم ماں اماتا اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی اور زندگی کے فوراً بعد جب موت دی کچھ عرصہ بعد زندگی دی زندگی کے تھوڑی دیر بعد اس کو موت دی تو مرتے ہی فوراً کیا اخبارہ ہوں اس کو قبر نہیں موت کس کو آئی ہے انسان کو جو انسان روح اور جسم کا مجموعہ تھا جب زمین پر چلتا چلتا تھا تو یہ روح اور جسم کا مجموعہ تھا نا سن میں اللہ نے جب تک چاہا اس کو زندگی بخشی سن میں پھر کچھ عرصہ بعد اللہ نے اس کو موت دی تو بارہ ہوں اور پھر اسی روح و جسد کے مجموعے کو اللہ تعالی نے قبر عطا کر دی عربی زبان کا اصول ہے فا اور سما ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بعد پھر سما کا معنی بھی پھر اور فا کا معنی بھی پھر لیکن تھوڑا سا خراط ہے کے اندر لفظ زیادہ ہیں اس کا معنی تھوڑا سا گسی ہے تھوڑی سی ملک سما کا معنی ہوتا ہے کہ سما سے پہلے جو لفظ ذکر ہوا ہے اور بعد میں جو لفظ ذکر ہوا ان دونوں کے درمیان کچھ وقفہ ہے ان دونوں کے درمیان کچھ وقفہ ہے اور وقفے کے بعد اور سا کا معنی ہوتا ہے کہ فاسے تہلے اور بعد جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے درمیان وقفہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو زندگی دی تھی ثم پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد چاہے وہ وقفہ ہزار سال کا کیوں نہ ہو اللہ کے لیے تو تھوڑا سا ہی ہے نا اللہ تو قیامت کو کہہ رہے ہیں انہیا رونا ہوگا عیدا و نا ہو یہ قیامت بڑی دور سمجھتے ہیں ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں کہ وہ قریب ہے کب کہا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نازل ہوا نا اللہ نے کہا وہ تو قریب ہے تو جتنی مرضی لمبی زندگی ہو جائے ہے تھوڑا سا ہی وقفہ آسرت کے مقابلے میں یقین انتخابات تھوڑے سے وقتے کے بعد چما تھوڑے سے وقتے کے بعد اماتا ہوں اس کو موت دی موت دینے کے فوراً بعد اف ہوں اس کو قبر دے دی یعنی نتیجہ کیا انقلاب کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو چاہے وہ چار پائی پر پڑا ہو چاہے زمین کے نیچے دبا دیا گیا ہو چاہے ریگا ریگا ہو جائے جل کر رات ہو جائے وہ اس کی خبر ہے مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر ہوگی وہ اس کے لیے قبر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے تم میں اللہ نے اس بندے کو موت دی اخبار پھر اس بندے کو قبر دی گئی تو بردد ہی خبر اس کو وہ لوگ جو عداب قبر کے منکر نہیں ہیں مانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس قبر میں نہیں بلکہ اوپر والی قبر میں اس مانیو کا جو نظریہ ہے تو اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے یہ تو نہیں کہا اخبار آ رو آلہ نے اس روح کو قبر دی یہ تو نہیں کہا جس کو اللہ نے موت دی ہے اسی کو اللہ نے قبر بھی دی ہے موت دی ہے روح اور نژب کے مجموعے کو ایک انسان کو تو قبر دی اکیلی روح کو نہیں اکیلے جسم کو نہیں تو اخبار روحا ہوں تو اخبار جیسا اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نے اس کی روح کو قبر دی یا اللہ نے اس کے جسم کو قبر دی کیا کہا ہے سننا عناصا ہوں اللہ نے اس روح و جسم کے مجموعے حضرت انسان کو موت دی اور پھر اسی روح و جسم کے مجموعے کو قبر بھی اثراتی ہے تو اسی ایک ہی آپ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر ہوتی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد بندے کی روح اس کے جسم میں لوٹتی ہے مرنے کے بعد روح لوٹتی ہے تو روح جسم کے مجموعے کو قبر ملی ہے نا اگر روح علیحدہ ہوتی جسم علیحدہ ہوتا تو پھر اخبار روحا ہو وہ اخبار جا بات لیکن نہیں ہے اکٹھی بات کی اللہ تعالیٰ باقی ایک یہ شکار پیدا کرتے ہیں کہ اگر روح بندے کے اندر دوبارہ لو تاکہ ہے مرنے کے بعد پھر تو بندہ زندہ ہو گیا پھر مردہ تو نہ رہا کیونکہ بندے کے جسم میں روح ہو تو بندہ زندہ ہے روح نہ ہو تو بندہ فوج شدہ ہے یہ انہوں نے اصول بنایا ہے زندگی اور موت کی تعریف کی ہے زندگی کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ جسم کے اندر روح کی موجودگی کا نام زندگی ہے اور جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے حقیقت میں موت اور زندگی کی یہ تعریف ہے ہی غلط قرآن مزید میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی بندہ زندہ ہوتا ہے اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بندے کے جسم میں روح ہوتی ہے بندہ مردہ ہوتا ہے لہذا یہ تاریخ کرنا موت کی کہ روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے یہ تعریف ہی غلط ہے اللہ تعالیٰ نے سورت زمر کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ علش اینا موتی ہا و اللہ کی لم تمتی منامیا اللہ روح کو نکالتا ہے موت کے وقت بھی نکال لیتا ہے نیند کے وقت بھی نکال لیتا ہے نیند کے وقت روح کو اللہ کیا کرتا ہے نکال لیتا ہے اچھا سوئے ہوئے کو مردہ کہتے ہو کہ زندہ زندہ ہی مانتے ہیں نا سارے اللہ تعالی کہہ رہے کہ اس کے اندر روح کوئی نہیں اللہ نے روح کو نکال لیا ہے پھر اللہ تعالی سوئے ہوئے بندے کی روح کو نکال لیتا ہے اور حالتیں نیند میں جس کو موت دینا ہوتی ہے اس کی روح کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے جس کو موت نہیں دینی ہوتی اس کی روح واپس جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے جسم میں روح واپس آتی ہے تو بندہ نندا ہو جاتا ہے کھڑا جاگ جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے یعنی کہ نیند کی حالت میں بندے کے جسم کے اندر روح نہیں ہوتی اللہ روح کو نکال لیتا ہے لیکن وہ مردہ ہے بالکل نہیں تاریخ, کائنات اس کو زندہ مانتی ہے کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے لہذا موت کی یہ تعریف کرنا کہ روح جسم سے نکل جائے تو موت ہے غلط قرار پائی موت کی یہ صحیح تعریف نہیں ہے صحیح تعریف موت کی کیا ہے اللہ نے قرآن امید میں کی ہے اب واقع غیر مردہ ہیں زندہ نہیں یہ موت کی تعریف ہے کہ دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے ہاتا بھی تاریخ ہے اب زندگی کیا چیز ہے کیسے بنتی ہے موت کیا چیز ہے کیسے بنتی ہے تمہارے گلن نہیں دیں گے خام میں ٹامک سوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں تاریخ موت کی وہ کرو جو اللہ نے کی ہے اموات مردہ ہیں غیر زندہ نہیں دنیاوی زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے لہذا روح کا جسم کے اندر دوبارہ لوٹ آنا یہ زندگی کو مستلزم نہیں اسے یہ لالن نہیں آتا کہ بندہ زندہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان میں سے کسی ایک بندے کو موت آتی ہے تو جس بندے کو موت آئی ہے وہ بندہ کیا کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجیے مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کون جس کو موت آئی تھی موت روح کو آئی تھی کہ جسم کو روح اور جسم کے مجموعے کو آئی تھی روح اور جسم کا مجموعہ تھا نا جب بندہ زندہ تھا اکیلا جسم نہیں تھا اکیلی روح نہیں تھا روح اور جسم کا یہ کیا تھا مجموعہ اللہ نے فرمایا کہ حتی میں جا کے نیک مال کر لوں کون کہہ رہا ہے جس کو موت آئی تھی رو اور کا مجموعہ روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تو ثابت ہو گیا مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ قرآن سے ثابت ہو گیا تو روح کا لوٹنا بھی پرانے مجید سے ثابت ہو گیا اس میں شکار والی بات ہی کوئی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں اس کی روح کیسی ہے مجھے لوٹا دو واپس جسم میں عجیب عجیب قرآن کی تعویر کرتے ہیں سچ کا تھا کسی نے یار تیرے حق ہیں مگر اپنے مفصر تعزیم سے کر دیتے ہیں قرآن کو پا اللہ نے یہ تو ہی کہا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قالا روح روح تو اس کی روح کہتی ہے مجھے لوٹاؤ روح کا رفت اللہ نے نہیں بولا اپنی طرف سے لگا رہے ہیں اللہ کہہ رہے کہ جس کو موت آئی تھی وہی کہہ رہا ہے مجھے لوٹاؤ تاکہ میں نیک سال یا کروں اللہ فرماتے ہیں کل ہر کے جا نہیں ہوگا کلیما سن ہوا ہاں یہ بول یہ ضرور بولے گا وہ wa بھی اور ان کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک آڑ اور برزخ ہے تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ روح بندے کے جسم کے اندر لوٹتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چکروں میں فرمایا ہے سنند ابی جابود کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتوح روح کی جسا بھی فتو رسو روح بندہ نیک ہو بد ہو دونوں کیوں مرنے کے بعد جسم میں لوٹا دی جاتی ہے یہ عقیدہ کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرنے کے بعد روح جسم میں لوٹ آتی ہے اور حدیث صحیح ہے مسنبی احمد میں ہے نبی داود کے اندر ایک چھوٹا سا اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ اس کے اندر ایک راضی ہے زاضان وہ شیعہ تھا زاضان شیعہ تھا تو شیعہ کی روایت قبول نہیں ہوتی شیعہ صحیح ہوتا ہے حالانکہ بے چاروں کو اور مت کے ماروں کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے اصل میں ہم جن لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں یہ شیعہ نہیں ہے یہ ہے راس راس کے اندر اور شیح کے اندر فرق سمجھ لیں احمد ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے زازان پر شیعہ ہونے کی توہمت لگائی ہے کہ یہ اور یہ کہا کہ وہ شیعہ ہے بلکہ کہا ہے سی ہی سی ہی تشو ان اس کے اندر تھوڑا سا تشو ہے تھوڑی سی سیت ہے اچھا پورا شیعہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی روایت قبول ہوتی ہے یہ تو بیچارہ اس کے اندر تھوڑی سی سیت تھی شیعہ کیا ہوتا ہے تحریر کے اندر فضل باڑی کے مقدمے کے اندر اور اسی طرح امام نے سیر میں محدثین کی یہ اصلاح ہے تو انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے ہوا تفضیل علی علی عثمان بس یہ تو ہے شیعہ کون ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے افضل ہیں شہ ابو بکر عمر سے افضل نہیں سیاح کا کیا سیدھا ہے کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے افضل نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں صرف اور معاوضیہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ علما کے درمیان جو جگہ ہوئی ہیں ان میں حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عل سے اس کا نام ہے تشید اور جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علوم کو یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی افضل سمجھے وہ غالی شیعہ ہے وہ شیعہ نہیں وہ کیا ہے غالی شیعہ اور پھر جو ہمارے یہاں چلے گرتے ہیں صحابہ کے ساتھ بغد رکھنے والے یہ رافضی ہیں اور اگر کوئی بگز کا اظہار کرے تو وہ غالی رافضی ہے اور اگر بگل کے اظہار کے ساتھ ساتھ کوئی سبو و کرے فقد قد اشد رت بھی اس نے رسنیت کے اندر شدید ترین غلب کیا ہے اور پھر لکھا ہے امام زا سیئر کے اندر کہ کی روایت من کا نتی تقیت و دیارو ہم اس بندے کی روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کا اوڑنا بھی سونا جھوٹ اور سفیہ ہے سیاح سننی ہوتا ہے آلو سننا بالجما والا عقیدہ اور عمل اپناتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہتر سمجھے ہیں حضرت عثمان سے خلیفہ فصل کا عقیدہ نہیں ان کا یہ خلیفہ بنا فصل والا عقیدہ رافضیوں کا ہے یہ ہے کہ سید ان اور متاثرین کے ہاں رافضیوں کو لوگ کیا سمجھے ہیں تو بہرحال یہ ثقہ آدھی ہے اس کی روایت قبول ہوتی ہے تو نبی علیہ اللہ فرما رہے ہیں ست عادی جسا بھی, بھی روح کی اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے روح جسم کے اندر داخل کر دی جاتی ہے مسنبی احمد میں سنن نبی داود میں دونوں جگہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے لیکن وہاں پر مختصر ہے صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن مختصر ہے متبل صدف تین یہ جو حدیث ہے پوری سارا آزاد قبر اور حوالے بردا کا جو منظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے درخت کے دوران وہ پوری کی پوری مسرد احمد کے اندر آتی ہے بڑی لمبی ساری حدیث ہے یہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کے روپو نکالا جاتا ہے اس کو خوشبودار کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے اس کو پہلے دوسرے آخر آسمان پر لے جایا جاتا ہے اس کا نام جین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس کا نام اللی میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو واپس لوٹا دو فتوا روز میں ہوتی جی سبھی اس کی روح کے میں لوٹا دی جاتی ہے جو بد آدمی ہوتا ہے اب یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے عثمانیوں کا کیا فیضا ہے کہ عذاب اور سزاد دونوں اس قبر میں نہیں آسمانوں والی قبر میں ہوتے ہیں اس بات کا بڑا جورا پیٹتے ہیں اب دیکھتے جائیے گا ہوتا کیا ہے اور جو بد آدمی ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ بدبودار کاٹ کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ کھٹایا جاتا ہے دروازہ آسمان کا نہیں کھلتا ساتھ ہی نبی السلام و اسلام نے یہ آئے سراوت کر دی کہ یہ ظالم بو لایت خنون لا, لا تفتح لهم ابواب اس ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ولاد خنون جنا اور یہ جنت میں بھی نہ جائیں گے حتّہ یعنی جم الفی سب مل سیات کہ کے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے اب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہی نہیں جائیں گے قرآن ہے یہ اور نبی رسلاطو اسلام نے بھی بتایا ہے دلیل قرآن کی ایپ پڑھ کے سنائی ہے مصر آمد کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے آسمان کے دروازے تو کھلے نہیں تم کس آسمانی قبر میں اس کو عذاب دے رہے ہو کہیں آسمانی قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ بنا کے تم نے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے داخل تو نہیں کر دیا اللہ کے قرآن کی آیت کے من تو نہیں ہو گئے کہیں دوسروں پہ کفر کے خطبے کی توپ چلانے والے ذرا ہوش کے نا لیں اللہ تعالیٰ کہنا دونوں کام نہیں ہو سکتے نہ آسمان کے دروازے کھلیں نہ یہ جنت میں جائیں ہتھی یا جب انسی سے کی آپ نظیرام فرماتے ہیں اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور آئے پڑھ دی تکانا کافرو کی اللہ نے میں سال بیان کی ہے یہ ایسے ہے گویا کہ یہ آسمان سے گرا ہے اور وہ تخت روپ تیل جب پرندوں نے اس کو اس کا ہے ران صحیح کی جگہ پر اس کو حوالے جا کر پہنچا ہے آپ آیت آئے کی اپنے عقیدے کی دلیل کے لیے نبی نے آیت پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے آگے میٹھ بندے سے بد آدمی سے سوال و جواب ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے ہمارا مستقبل اتنا ہی تھا کہ روح کا جسم کے اندر لوٹائے جانے کا عقیدہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دونوں باتیں ایک تو یہ کہ آزاد قبر ہوتا ہے یہ بھی ثابت ہو گیا دوسری بات یہ کہ روح جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے یہ بات بھی ثابت ہو چکی تیسری بات یہ کہ قبر کیا چیز ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو وہ اس کی قبر ہوتی ہے اچھا ایک سوال باقی درمیان میں رہ گیا کہ برزخ کیا چیز ہے وہی آئے سورت والی علاج ان, ان کے یعنی جن کو موت آئی کس کو آئی تھی موت روح اور جسم کے مجموعے کو اس روح اور جسم کے مجموعے کے درمیان اور ربون ان کے اس قول کے جواب کے درمیان یعنی دنیا میں لوٹنے کے درمیان آڑ ہے تو بردا کیا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی روح اور جسم جہاں پر ہوتا ہے وہی وہ اس کے لیے قبر ہے اور وہی وہ اس کے لیے بردش ہے پرانے مریض قرقانے حمید سے یہ بات واضح ثابت ہو چکی ہے پھر عذاب قبر کے منکرین کہتے ہیں اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو مت والے دن یہ مشرقین تو آرام گاہ تو کہا جاتا ہے آرام کرنے کی جگہ کو اگر آزاد ہوتا ہے تو پھر تو اس کو آزاد گاہ کہنا چاہیے آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے یہ بڑا اعتراض بنا کے پیش کرتے ہیں ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے مرکد کا معنی آرام گاہ قرآن کی کسی آیت سے کسی حدیث سے یا عربی کی کسی لغت سے ثابت کر دو مرکز کا معنی آرام گاہ نہیں ہوتا یہ معنی غلط کیا ہے غلط معنی کر کے اوپر سے پھر اس پر ایک عقیدے کی بنا اس کی جا رہی ہے لہذا اقراد ہی غلط ہے اچھا چلو ایک منٹ کے لیے ماننا کہ یہ آرام ہے یہ قبر آرام ہے اچھا آرام اللہ تعالی کی نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے نا تو پھر جزا مل گئی لفظ مرکز کا اگر مانا آرام ثابت کرو آرام کرتے ہو تو پھر قبر میں جزا چلو سزا تو تم نے کہہ دیا کہ نہیں لیکن جزا تو پھر بھی ماننی ہی پڑے گی تو جب جزا اگر کدھر مل سکتی ہے تو سزا کیوں نہیں اپنے مانے پر بھی یہ لوگ بےچارے پھنستے ہیں الٹا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لوگ خود ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا جو مانا خود کرتے ہیں اس میں بھی بےچارے مار کھاتے ہیں پھر اسی طرح عثمانی گروپ کی طرف سے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نبی اللہ الخلاط اسلام کی ہدیہ کے پاس سے گزرے تو اس کو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس پر رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں آپ نے یہ تب خراب کیا ثابت ہوا کہ یہ عورت ابھی زمینی قبر میں دفن ہی نہیں ہوئی تھی یہ عورت ابھی زمینی قبر میں دفن ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کو عذاب شروع ہو گیا تو اسے مراد زمینی قبر نہیں بلکہ آسمانی قبر ہے پہلی بات تو ہم واضح کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہوگا اس کی قبر ہوتی ہے دوسری بات یہ موجود ہی نہیں ہے حدیث کے اندر یہ لفن موجود ہے ہی نہیں کہ اس کی میت ابھی باہر پڑی ہی تھی بلکہ وہ قبر کے اندر دفن کی جا چکی تھی ہم سے اگر وہ پوچھیں کہ قبر میں دفن کی جا چکی تھی اس کی کیا دلیل ہے اس کی وہی دلیل ہے جو اس کے میت ہونے کی دلیل ہے یہودیا پر وہ رو رہے تھے نا تو یہودیا کس پر وہ رو رہے تھے اس کے میت ہونے کی دلیل جس جگہ سے تم نکالتے ہو اسی جگہ سے اس کے زمینی قبر کے اندر ہونے کی دلیل نکلتی ہے کرو جسے ثابت ہو کہ یہ میتھ خود ہی پتا چل جائے گا انہیں بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر بھی ہو وہ اس کی خبر ہوتی ہے اسی طرح وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جی دنیا کے سارے زانی مرد عورت نبیر اسلام نے دیکھے کہ ایک تندور کے اندر جمع تھے ان کو آداب ہو رہا میں راج بری رات پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ پوری دنیا کے سارے زانی اور زن زنات اور زانیات ایک ہی تندور کے اندر جمع تھے یہ الفاظ حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آتے جو اسکال بنا کے پیش کرتے ہیں کال کے الفاظ پہ غور کریں اسکال یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے جنات اور زانیات ایک ہی تنور کے اندر جمع کے ان کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود نہیں یہ بوتان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با. پھر اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ذکر کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بڑا خواب ہے آخر میں نبی اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے سر پہ بادل نما کوئی چیز ہے میں نے سر اٹھایا تو ایک مکان تھا پوچھا کہ یہ کس کا ہے کہا گیا کہ یہ آپ کے کئی بخاری کے ذریعے لکھا دی ہے تو کہا تھا پھر میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں باقی یہ علاقہ تین حیاتی صحیح ابھی آپ کی کچھ زندگی باقی ہے جب آپ اس زندگی کو پورا کر لیں گے تو اس میں داخل ہو جائیں گے لہذا آدھا سابت ہوا کہ مرنے کے بعد نبیر اخلاق اسلام کی روح اس دنیاوی خبر کے اندر نہیں بلکہ جنت والے گھر میں ہے وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی بڑا مضبوط اعتراض اپنی طرف سے وہ سمیٹ ہے کہ ہم نے کیا لیکن کاش کے وہ اس حدیث کو شروع سے پڑھ لیتے یہ واقعہ خواب کا ہے اور کیا ہے کہ دو بندے آئے فاخرا جانی الل وہ مجھے لے کر ارض مقدسہ کی طرف گئے وہ مجھے نکال کے کہاں لے کے گئے ارض مقدسہ کی طرف اب کوئی پوچھے کہ ارض کا مانا آسمانوں والا گھر کرنا یہ دین کی خدمت ہے یہ کون سی فکاہت ہے نبیر اسلام سرمارے کہ وہ دونوں لے کے مجھے ارد مقدسہ کی طرف گئے واقعہ بھی خواب کا ہے اور لے کے کہاں جا رہے ہیں مقدسہ ارد مقدسہ کی طرف اور وہاں پر نبیر اسلام نے اوپر اپنا گھر دیکھا اور کہا گیا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آسمانوں والے گھر میں ہے یاد اللہ جب بڑی عجیب اور حیرانی کی بات یہ اعتراض بھی ان کا حدیث کے شروع والے نفر پڑھتے ہی سوٹ جاتا ہے اور ان کا بھانڈا چوٹ جاتا ہے پھر اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے تقریباً ڈیڑھ سال کے تھے جب وہ فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ پڑھائے بغیر ان کو دفن کر دیا گیا صرف امت کو بتانے کے لیے کہ نابالغ بچے کا جنازہ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں تو یہاں سے دیکھیں جی ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے ہم نے کب کہا ہے کہ جنت میں نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں دودھ پلانے والی ہے لیکن کیا یہ کہا ہے کہ ابراہیم کی روح کو دودھ پلانے والی ہے اور یہ تو نہیں کہا اور ابراہیم ابراہیم کی روح کا نام نہیں ہے کچھ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے اور معلوم ہے کہ قبر روزہ سمن ریاض جنہ ہوتی ہے جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ بن جاتی ہے اور کافر من جہنم کے لیے گڑوں میں سے گلا بن جاتی ہے کال کس چیز کا ہے اور مومن کی قبر کو تو حستے نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے یہ بیچارے جس روایت کو پڑھتے نہیں ہیں اس روایت کے آدھے سے پر ہی مان لاتے ہیں اور جس روایت میں روح کے لوٹنے کا ذکر ہے اس میں روح کے لوٹنے والی بات کو نہیں مانتے باقی اگلی باتوں کو مانتے ہیں کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے بگیچہ یہ مانتے ہیں قبر قبرتا حسر وسیع کر دی جاتی ہے دنیا بھی قبر تو وسیع نہیں ہوتی اسی حدیث کی وجہ سے اس قبر پر اعتراض کرتے وہ اللہ کے بدو تمہاری عقل ہے ہی نہیں دیکھنے والی اور تم تو کیونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے تمہاری قوتیں ہی نہیں ہے اتنی اللہ نے انسان کو محدود لمیٹڈ طاقت لی ہے اور پھر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ شہداء کی روحیں صبر پرندوں کے اندر بھی ہیں ان کے جسموں کے اندر بھی ہیں اب یہاں پہ لے کے بیٹھ جائیں گے عقل کو یہ کیسے ممکن ہے کہ سبز پرندوں کے اندر بھی ہیں اور جسموں کے اندر بھی ہیں جسموں کے اندر ہونے کی خبر ہمیں نبیر اخلاق اسلام نے دی ہے اور سبز پرندوں کے اندر ہونے والی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ پل سے کبیر ہونے کا کیا معنی ہے اللہ کی قدرتوں کا کوئی موازنہ کر سکتا ہے تمہارا ایمان اور یقین ہے کہ ان کی روحیں سبر پرندوں کے جوس کے اندر بھی ہیں اور جسموں کے اندر بھی ہیں بات یہ ہے کہ دونوں باتیں نبی حضرات و اسلام کے فرمان سے ثابت ہے ہمارا کام ایمان لانا ہے اب جیسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کا جسم مٹی ہو گیا اس کے جسم میں روح کیسے جائے گی جسم مٹی ہو گیا گل سڑ گیا جل کر رات ہو گیا رات کو سمندر کے اندر بہا دیا گیا پتا نہیں کدر کدر اس کے اندر رات گئے اب اس کے اندر روح کیسے جائے گی یہ ادرال پیش کرتے ہیں نا، روح کو تم نے ڈالنا ہے اور جس اللہ نے ڈالنا ہے وہ ڈال ڈالنے گا پڑی نہیں سی بخار آدمی نے کہا تھا اللہ اس کو یاد آیا بڑا اللہ سے ڈرنے لگا زندگی کے پاپ یاد کیے اس نے خوف ہونے لگا تھا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہنے لگا اپنے بیٹوں کو جب میں مر جاؤں مجھے جلا کے اور میری راہ کو بہا دینا سجید سخت ہوا والے دن اللہ تعالی نے اس کو بلا دی ہاں بھائی کیوں نے ایسا کیوں کیا تھا کہنے لگا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا صحیح بخاری کے اندر بھی کر اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نوازا کام اس نے ایسا کیا ہے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ وہ اڑ جائے گی میری خاک تو پھر جمع نہیں کر سکے گا اس نے دماغ میں سمجھ آئی بےچارے کو اللہ نے اس کو جمع کر کے کھڑا کر لیا اپنے سامنے بتاؤ یہ کام تھی کیوں کیا تھا کہ اللہ تیرے سے ڈر کے کیا تھا تھی پھر وہی کر لیا جس کا ڈر تھا سواگ بازا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں معاف کر دیا اس کو بہرحال اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے پھر سمندر کے اندر رات بہت سارے انسانوں کی بہاد دی اب وہ سمندر کے پانی کے اندر مختلف انسانوں کے ذرات مختلف انسانوں کے جسم کے ذرات ہیں کچھ نیک بھی ہیں کچھ ود بھی ہیں تو اب نیز کو اللہ نے راحت دینی ہے اور بد کو عذاب دینا ہے یہ کیسے ممکن ہے اس سوال کا بھی کوئی جواب ہے کہ سوال کرنے والے نے سمجھ لیا ہے کہ شاید عذاب میں نے دینا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے دوں بھائی جس اللہ نے عذاب دینا ہے وہ دینے پر قادر ہے جس اللہ نے راحت پہنچانی ہے وہ راحت پہنچانے پر قادر ہے ہمارا کام ہے کہ ایمان لے آیا جائے اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑا اعتراض وہ یہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر قبر والی زندگی کو مان لیا جائے تو چار زندگیاں اور چار موتیں ہو جاتی ہیں تین زندگیاں تین موتیں ہو جاتی ہیں حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں بات پھر وہی ہے صرف سمینے کا فرق ہے سمجھ نہیں آ سکتی انسان پیدا ہوتا ہے کہاں پر ماں کے پیٹ میں روح جب جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے بچہ کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی روح اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے کچھ ایک پیریڈ مدت پوری کرنے کے بعد وہ پیٹ سے باہر نکل آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے حرکت کرتا ہے لیکن پیٹ کے پردے کی وجہ سے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا باہر کی دنیا اس کو نہیں دیکھ سکتی وہ باہر کی آوازیں نہیں سن سکتا اس کی کوئی باہر نہیں سن سکتا جب پیڑ سے باہر آتا ہے سارے اس کو دیکھتے ہیں اس کو سنتے ہیں یہ ان کو سنتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے ایک ہی زندگی شروع کہاں پہ ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے اس کے کام کہاں پہ ہو رہا ہے دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر ایک زندگی کے دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں اور ایک مرحلہ ماں سے ماں کے پیٹ سے باہر اور یہ زندگی کے دونوں مرحلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایسے ہی اکروی زندگی بھی ایک ہی زندگی ہے اس کے دو مراحل ہیں ایک قبر کے اندر ہے اور دوسرا قبر سے باہر قیامت والے دن اور یہ دونوں مرحلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باہر والوں کی سنتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے اسی طرح جب کبر کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باہر والوں کی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ان کو جانتا ہے نہ ان کو بول کر جواب دے سکتا ہے رو جس طرح ماں کے پیٹ میں داخل کر دی جاتی ہے ایسی روح کبر کے اندر داخل کر دی جاتی ہے اللہ کا مکمل کر کے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے روح پہلے سے موجود ہوتی ہے ایسے ہی کل قیامت کے دن فلاح کے قبروں سے نکل کے رب کی طرف جائیں گے روح پہلے سے موجود ہوگی ڈلی ہوئی ہوگی اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ روح قیامت کے دن ڈالی جاتی ہے یا روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی قیامت سے پہلے نہیں ڈالی جائے گی جو ان کا دعوی ہے کہ روح بندے کی اس کے جسم کے اندر قیامت والے دن ڈالی جائے گی قیامت سے پہلے نہیں ڈالی جائے گی قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹتی قرآن کی کسی آدمی بھی ثابت نہیں ہے یہ خام خواب حریف کو قرآن کے, قرآن کے خلاف قرار دے کر اور ٹھکرانے کی کوشش کرتے خلاف تو تب ہوتی نا قرآن میں آیا ہوتا کہ قیامت سے پہلے روح نہیں لوٹتی اور حدیث میں آتا کہ روح قیامت سے پہلے جسم میں لوٹ آتی ہے پھر تو تھا تضاد قرآن نے تو کہا ہی نہیں ہے پھر وہ نہیں لوٹتی حدیث کے اندر کہ ہے تضی کوئی نہیں خو نخواہ کا اس کال بنا کے بیٹھ گئے ہیں معاملہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور پھر عقیدے کے حامل ان کو سفریا سرکیا عقیدے کا حامل قرار دینے والے ذرا ہوش کریں اور سوچیں اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں یادۂ روح کو بیان کیا ہے نبی رخلا تو اسلام نے اپنے سرامین میں یادۂ روح کو بیان کیا ہے تو یہ کس پر فتوا لگا رہے ہیں کبر اور شرک کا باقی روح کے جسم کے اندر لوٹ آنے سے دنیاوی زندگی قائم نہیں ہوتی دنیاوی زندگی کیسے آتی ہے یہ اللہ ہی دیتا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے حقیقت کو اور کوئی نہیں پا سکتا اللہ نے بتایا نہیں ہے کلے روح امری ربدی روح امرے ردی ہے ہمیں پتا ہی نہیں کیا ہے بیمار ہوتی تم علم اللہ تلیلا سکے تو بہت تھوڑا علم ملا ہے ایک شہ کے بارے میں علم ہی نہیں تو پھر خامخا مخواہ کرنا کہ روح کیسے جائے گی کیسے نکلے گی یہ ہوگا اس کے بارے میں جہاں جہاں جہاں اللہ نے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے وہاں وہاں جو جو کچھ کہا ہے اس کو مانو بس اپنی طرف سے اکل پچو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو روح کے جسم کے اندر لوٹ آنے کا حقیقہ اینڈ اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے قرآن یا سنت کے خلاف نہیں روح مرنے کے بعد انسانی جسم کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہے قیامت سے پہلے قیامت کے بعد تو وہ بھی مانتے ہیں نا کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں احیاء زندہ ہیں لیکن چاہے وہ دنیا کی طرح زندہ ہے نہیں لات شرور تمہیں پتا نہیں کیسے زندہ ہے تو جو بردفی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہے کیسی ہے ہمیں کوئی شعور نہیں جو چند ایک حالات ہمیں بتا دیے گئے اتنا تمہیں پتا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہمیں اس کا شعور نہیں ہمیں اس کا ادارات نہیں اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور امر کرنے کے وما دیو اما علیہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ